آت السان صدوکات ہندا اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو اس کو تاوان سمجھ کے نہ دیا کرو یہ صدقات جو ہے صداق کی جمع ہے اور صدقے کی جمع ہے صداقات دال پر زبر ہو تو صدقے کی جماع اور دال پر پیش ہے صدوقات تو یہ صداق کی جما ہے وہ ان تب انشئی منہ و نفسد پھر اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنی رضا بندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں دے دے تم نے بحث جو انہیں دیا تھا وہ تم نے ادا کر دیا اب وہ تمہیں کوئی حبا کر رہی ہے تمہیں اس میں سے کوئی چیز جو ہے ہدیہ کر رہی ہے تحفہ دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں پکلو ہو ہنی تو تم اسے استعمال بلاؤ کھاؤ لچتا پچتا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ, وہ ان کی مرضی سے زبردستی نہیں جبر کر کے نہ دیا جائے اپنی مرضی سے وَلَا بَالَكُمَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا لَهُمْ <مَعْرُوفًا> اب ایک معاشرے میں تم کا ایسا بھی ہوتا ہے صفہ بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے یا آوارہ ہو گیا ہے باپ مال بہت چھوڑ گیا ہے اب وہ مال تو یہاں پہ تصور دیا گیا کہ اس میں معاشر کی سطح پر روک تھام ہونی چاہیے یہ نہیں کہ میرا مال ہے میں سے خرچ کروں تو اموان کم کہا گیا یہ صرف ایک معاشرے کی ایک مشترک سی چیز ہے مشترک بہبود کے لیے چاہے انصلابی ملکیت ہے لیکن پھر بھی اس معاشرے کی اس کے اندر مشترک بہبود ہونی چاہیے مت پکڑا دو نا سمجھوں کو یا بے وقوفوں کے اپنے مال جن کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے دنیا کے گزران کا ذریعہ بنایا ہے ور ذکو ہاں انہیں رسک دیتے رہو اس میں سے بخش کھلاتے رہو پلاتے رہو وقول کالم معروف ہے اور ان سے بات کیا کرو البتہ نرم اچھے انداز میں یہ اصول تھا جس کے تحت کہ برٹش انڈیا میں کورٹ آف وارڈ مقرر ہو جاتے تھے کہ اگر کوئی بڑا جاگیردار ہے کوئی نواب ہے اور وہ فوت ہو گیا اس کا بیٹا جو ہے ہمارا ہے اور اس کی جو اندیشہ ہے کہ اس کو کچھ اڑا دے گا ختم کر دے گا تو کورٹ آف وارڈ ہو جاتا تھا حکومت جو ہے وہ اس کا چارج لے لیتی تھی اس کے لیے سالانہ اس میں سے اس کی آمدنی میں سے وظیفہ ہوتا تھا اس میں اپنا خرچ کرے لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جمع رہتی تھی تاکہ یہ ان کی آئندہ نسل کے کام آ سکے بطر الامہ حتہ بلغ النکاح اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو جانچ پرخت کرتے رہو دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں پر آدست رشتن تو جب تم دیکھو ان میں کیا باشعور ہو گئے ہیں سمجھدار ہو گئے ہیں فتف لہم اموالہ رہوں تو ان کے اموال ان کے حوالے کر بلا کلو اسرافر بیدارن اکبر اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو ہڑپ نہ کرو جلدی سے کیسا رہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے تو اس سے پہلے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے خوشواہش ہے اس کے پاس تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے وہ من کہنا اور اگر کوئی خود تند ہے محتاج ہے اب ظاہر باتیں وہ یتیم کی کوئی نگہداشت بھی کر رہا ہے اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے تو پھل یار کوئی تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں جو کہ معقول انداز اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہے کہ جو ان نیچرل ہوں جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے فائدہ دفاع تم اِلے ہی مموالہ ہوں ان کے مال ان کے حوالے کر دو فاشہد والے تو گواہ بنا لو کہ یہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میرے مل طویل میں تھیں آج تک میں نے ان کے حوالے کر و کفا بلّ حسیبہ باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے یہ دنیا کا معاملہ ہے اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت بکی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے جا کے دینا ہے لار نصیب اما ترک الدان و لخربول مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ترکہ چھوڑا ہو جو وراثت چھوڑی ہو والدین نے اور رشتے داروں نے ون نسائے ترک اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے جو والدین کی وراثت ہے جو انہوں نے ترک کیا ہے ان کا ترکہ ہے اور رشتہ داروں کا یہاں پہلی مرتبہ عورت کو وراثت کا حق دیا جاتا ہے ورنہ عرب کے معاشرے میں عورت کا کوئی حق کے وراثت نہیں تھا یہاں پہ فرمایا گیا کہ بما بم کل لبن ہو او قصر چاہے وہ وراثت تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو قانون جو ہے اللہ کا اس کو اس کے اوپر پوری طور سے نافذ ہونا چاہیے نصیبا مفروضہ اور یہ حصہ ہے اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا اب آپ میں آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ کتنی مرتبہ یہ تاکید ہو رہی ہے اس قانون وراثت کی اور آپ اگر ساتھ ہی دیکھتے رہیں کہ کتنی دجیاں اس کی بکھرتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ان کا لحاظ نہیں اور بڑا جو ہمارا خاص طور پر ایک علاقہ ہے کہ جہاں ویسے نماز روزہ بہت ہوتا ہے وہ بیٹیوں کو کوئی وراثت میں کوئی حصہ دینے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہیں ہوتے شریعت کے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور شریعت کی یہ چیزیں جو ہیں کس قدر تاکید کے ساتھ آ رہی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ رواج کے تحت ہوگا وضر القصمت جب وراثت کی درکے کی تقسیم ہو رہی ہو تو اب اگر وہاں کچھ کرامت دار بھی آ جائیں بل یمہ یقین بھی آ جائیں بل کچھ محتاج بھی آ جائیں فرزکو ہوں من ہو وقول معروف تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو اس میں سے کیونکہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ بالکل محتاج ہیں تو احساس محرومیت جو ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں جو بھی اس کے اندر کچھ بداوا ہو سکتا ہو کرو وہ کون کالم معروف ان سے بات کرو تو بڑے اچھے انداز میں جھڑکو نہیں کہ ہماری حراست تسلیم ہو تم کون آ گئے یہاں پہ وہ یقل ندیم اللہ ترک منخل فہم رہنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر انہوں نے بھی چھوڑے ہوتے اپنے پیچھے ضروریت آفن چھوٹے بچے اپنی نسلیں چھوڑ کر اگر وہ کہے ہوتے اور یتیم بچے ہوتے ان کے تو کیسے کیسے اندیشے ہونے ہوتے اپنے اور بچوں کے بارے میں فلیت تق اللہ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کا تخوا اختیار کریں کہ یہ یقین جو عشوت آ گئے یہ بھی کسی کے بچے ہیں کوئی ان کا بھی باپ تھا ان کے سر پر ہاتھ رکھو والی اقولوں قول اور بڑی صاف اور ستھری اور صحیح اور صحیح صحیح اور حق پر مبنی بات کرو اندل یاقل الام والامہ غلم یقیناً وہ لوگ جو یقینوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں نا حق ان یاقل متون نعرہ وہ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں آگ وسعرہ اندر کی آگ کو اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں اور سموچے وہ خود آگ میں ڈال دیے جائیں گے جو گویا کہ ایک آگ ان کے اندر ہوگی اور ایک جہنم کی آگ ان کے باہر ہوگی یہ دس آیتیں بڑی جامع ہیں جس طریقے سے کہ سوسائٹی کے جو پسماندہ طبقات تھے ایک ایک کا خیال کر کے جس باریک بین سے حکمت کے ساتھ آکام کا دیے جا رہے ہیں اب اس کے بعد جو رکو ہے یہ بڑا مختصر ہے تو چار ہیں لیکن ایک قیامت مزمر ہے ان میں یہ اعجاز ہے چار آیتوں کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت جس میں پوری پوری جلدیں لکھی گئی جامعیت کی انتہا یوسی کو ملاحی اولاد کم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں لکر مسل و حسن ال لڑکے کے لیے حصہ ہے دو لڑکیوں کے برابر فلن کن نہ نشان فوکس نہ قید فلاح سلوسا ماکرک اور اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کو دو تہائی میں حصہ ملے گا وہ انکان فلاحش اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھا ملے گا ظاہر بات ہے بیٹا ایک ہی وارث ہوگا تو پورے کا وارث ہو جائے گا تو جب بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے تو اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اسے آدھی و ملے گی آدھی پھر اور لوگوں کو جائے گی وہ ایک الگ معاملہ ہے کلس منہرا کا انکاند اب یہ وراثت میں ایک تو ہے نیچے وراثت بیٹا بیٹی اور ایک ہے اوپر والد والدین جب اب وہ بھی زندہ ہے فوت ہوا ہے کوئی شخص اس کے والدین یا والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے ان کا بھی حصہ ہے ولی اب وہ کلیہ واحد میں نما اس کے والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے اس کے ترکے میں سے بما ترک انکان لہو والد اگر اس کے اولاد ہے ایک شخص لاول مر گیا ہے اور بات ہوگی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا یعنی ایک تہائی اس سا والدین کو چلا گیا دو تہائی جو ہے اولاد میں تقسیم ہوگا فعلم یقین لہ بلد اور اگر اس کے اولاد ہے ہی نہیں لا بلد فوت ہو رہا ہے وہ وڑے سہو ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہی ہے فلے امرس تو ماں کو ایک تہائی اور باپ کو دو تہائی وہ مرد کا ماں باپ ماں سے برقورت دملہ ہو جائے گا فلم کان لہو اکمت اور اگر اس کے بہن بھائی ہو پھلے امر ہی سنس ممباد وسیع یوسی بیاہودین تو پھر ماں کا حصہ جو ہے وہ پھر اور کم ہو جائے گا چھٹا حصہ رہ جائے گا سنس کی بجائے تاکہ باپ کی طرف سے تو پھر بھائیوں کو وراثت جا سکے گی اس کے لیکن ساتھ فرما دیا ممباد وسیعتی یوسی بیاؤدین وراثت کی تقسیم سے پہلے دو کام کر لینے ہوں گے کہ اگر کوئی وسیعت کی ہے اس وسیعت کو پورا کیا جائے اگر کوئی دین ہے جو فوت ہوا ہے اس پر کوئی قرض ہے وہ ادا کیا جائے پھر جو ہے راست ادا ہوگی لمبا بے وسیع یو سی بیہ اور دین اباؤ کم لا تدرون نہ اقرب اکرم و تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے زیادہ قریب ہے دفعے کے اعتبار سے فریض من اللہ یہ تم اپنی اکروں کو چھوڑو اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے فریز من اللہ یعنی آدمی سمجھے میرے بوڑھے والدین ہیں خام خواہ ان کے لیے ہی کو رکھ دیا ہے کھا پی چکے زندگی گزار چکے ہیں اب تو ملنی چاہیے اولاد کو بیٹا بیٹی کو نہیں اللہ کا حکم مانو اباؤکم ابنا حکم لاترون من اللہ ان اللہ کان علیم اور یقینا اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے اس کا کوئی حکم علم اور حکمت سے خالی نہیں ہے مطلب انسو ماتر کام یقن نوالد اور تمہارا حصہ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے آدھا ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو بیوی فوت ہو رہی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے تو جو کچھ چھوڑ رہی ہے اس میں سے دش جو ہے شور کا ہو جائے گا باقی دش جو ہے وہ بیوی کے بھائیوں وغیرہ کو جائے گا یعنی شور کا ڈسک ہو گیا فار لہن وال اور اگر اس کی اولاد ہے فلکم روم مات رکھنا پھر تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا اس میں جو اس نے چھوڑا ہے باقی تین چوتھائی اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا نمبا جو وسیع یو سین بہاؤ جین اور یہ بھی ہوگا وسیعت کیوشن کے بعد اور اگر کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد وہ لہن نہ روبو اور جو کچھ تم چھوڑو مرد شور فوت ہو گیا ہے تو اس کی وراثت میں سے بیویوں کا حصہ ہے چوتھا لکم فلد اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے فنکان کم ولادم اور اگر تمہارے اولاد ہے فلاح المبا طرف تم ممباد وسیع یو سونا بےحا عدین تو پھر تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو تمہاری بیوی کے لیے پھر آٹھواں حصہ ہے تمہارے تڑکے میں سے ممباد وسیعت سونا بیہا عدین اس وسیعت کو تکمیل کے بعد جو تم نے کی ہو یا قرض جو تمہاری ذمہ ہو ادا کرنے کے بعد وہ ان کا نہ رج اور اگر کوئی شخص جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو رہی ہے کلالہ تھا اور امراطن یا کوئی عورت بھی کلالہ ہو سکتی ہے یہ کلالہ کون ہوتی ہے جس کے نہ تو والدین ہو نہ اولاد ہو میت ہے فوت شدہ مرد ہے یا عورت ہے تو جو نہ تو ہے اوپر والدین میں سے کوئی اور نہ کوئی اولاد میں سے وہ اس کو کلالہ کہتے ہیں بہن بھائی ہیں اب بہن بھائیوں میں جو تقسیم ہوگی وہ ایک تقسیم تو وہی ہے کہ جو حقیقی اور عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں میں ہوتی ہے وہ تو ہے اسی طرح جیسے کہ اولاد کی ہے لیکن یہاں خاص حکم دیا جا رہا ہے عربوں میں اصل میں تین قسم کے بہن بھائی ہوتے تھے ایک عینی ایاپ وہ بھی وہی ہے مشترک ماں بھی وہی ہے جنہیں ہم حقیقی کہتے ہیں ہمارے ہم ہاں، حقیقی حقیقی بھائی حقیقی بہن یعنی والدین دونوں مشترک ہیں اللہ کی کہ باپ ایک ہے اور مائیں جدا ہیں لیکن عرب میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا وہ بھی حقیقی کہلاتے تھے حکم جو ہے معاشرے کے اندر ان کے عینی اور اللہ کی بہن بھائیوں کا ایک ہی تھا کوئی فرق نہیں تھا ان کے یہاں سوتیلا وہ کہلاتا تھا کہ ماں ایک ہو باپ اور ہو ایک شخص کی اولاد تھی وہ فوت ہو گیا اب اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے اب اس سے بھی اولاد ہے تو ماں تو ایک ہے اولاد دو ہیں دو باپ سے ہیں وہ کہلاتے ہیں کہ جو اخیافی ہیں کا حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے وہ کلا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ لہو اخن اور اختل اس کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے فلے کل واحد سودس تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے فلم قانو اصل ظالق اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے فم شرکا فس پھر وہ ایک میں حصے دار رہیں گے ممباد وسیع یوسا بیاہ اور دین یہی اس وسیعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جو کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیرامگار اور یہ سارا کام ایسے ہونا چاہیے کہ کسی کو زر پہنچانے کی نیت نہ ہو وسیع من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے واللہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال علم والا ہے اس کے حلم پر دھوکہ دکھاؤ کہ وہ تمہیں پکڑ نہیں رہا ہے اس کی پکڑ جب آئے گی تو ان بد شرب کلا شدید پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوگی تل حدود اللہ یہ اللہ کے حدود ہیں مما یو تاہ رسول رہو یو خل ہو جن تجری لنحاط جو اللہ اس کے رسول کی کاٹ کرے گا وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بیٹھی ہوں گی خالدین افیہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے بالکل فوج العظیم اور یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے مماً یا اللہ و رسول رہو وہ اطاب حدود اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدود سے یودخل ہو نارن خالدن فیحا اس کو وہ داخل کرے گا آدمی جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لہو عذاب محین اور ان کے لیے عذاب محین ہوگا یہ حالت عذاب اب جو میں نے ارز کیا تھا سیکس ڈسپلن اسلامی معاشرے کی جب تتہیر شروع ہو رہی ہے مکے میں تو غاہبہ کے مسلمان جب تک تھے تو غلبہ وہاں کو فاٹتا تھا اب یہاں مدینے میں اللہ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں تو ایک ایک کر کے ان معاشرتی چیزوں کو اور ان سوشل پرابلمز کو ڈیل کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی سیکشل انارکی ہے کوئی بدکاری معاشرے میں ہے کیا کیا جائے کیسے روک تھام ہو اس کے ابتدائی احکام یہ آ رہے ہیں اس کے تکمیلی احکام جو ہے وہ سورہ نور میں آئیں گے چل کر یہ تدریجن یہ سورہ نساء پھر ہے سورہ احزاب پھر ہے سورہ نور اور پھر ہے سورہ معاہدہ اب اللہ تعالی کی حکمت یہ ہوئی کہ سورہ نور اور سورہ احزاب کو کافی دور آگے رکھا ہے مصحف میں اور یہاں پر سورہ نساء کے بعد سورہ معدہ آ ہے ورنہ سورہ نساء پھر سورہ احزاب پھر سورہ نور اور پھر سورہ معاہدہ ہے ترتیب یہ ہے باقی اور بھی مذبی صورت درمیان میں ہیں لیکن یہ چار بڑی بڑی صورتیں جو ہیں جن میں معاشرتی مسائل جو ہیں وہ سے آئے ہیں وہ ان کی ترکیب یہ ہے و تِي اللہ یاتی الفاش عطم النسائے کم اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی کسی بے حیائی کا اتقاب کریں فسٹ شدو الباکم ان تو پھر گواہ بناؤ گواہ لاؤ ان پر تم میں سے چار اگر وہ گواہی دیں فن شہید اگر گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے بدکاری کی ہے فام سکو ہن فی تو پھر ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو حتیہ یا الموت یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے الموت موت ان کو لے جائے موت ان کا قصہ پار کرے اور یا جو اللہ سمیلا یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے وہ راستہ نکالنا ہے جو سزا کی پھر بعد میں نصاب آ کہ اگر اس کو پھر سزا دے دی جائے حد جاری کر دی جائے ہو جائے لیکن ابھی ابتدائی حکم ہے یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی لڑکیوں کا یا عورتوں کا تذکرہ ہے کہ جو مسلمانوں میں سے تھیں لیکن ان کا بدکاری کا معاملہ کسی یہودی سے ہو گیا ہو یا کسی ایسے شخص سے ہو گیا ہو جو ابھی مسلمان نہیں ہے تو یہ ان کا یک طرفہ کہ ہے وہ کوئی مسلمان لڑکی یا خاتون جس کا معاملہ ہے لیکن دوسرا جو اس عمل کا جو شریک ہے وہ غیر مسلم ہے وہ لدائے نے کو اور اگر وہ دونوں طویل میں سے ہو مرد بھی اور عورت بھی ف تو ان دونوں کو پھر ازیت دو تکلیف دو انہیں سزا دو تابا و پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں ضوانات کو چھوڑ دو ان اللہ تعالیٰ تمغر رحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں آپ کو بہت سے اقوال مل جائیں گے اس لیے کہ اصل میں تو یہ پھر آخر میں جا کر یہ سب منسوخ شمار ہوں گے جبکہ حدود آ پوری کی پوری جیسے کہ وصیت کا وہ حکم جو سورا بکرہ میں آیا تھا وہ اب ساکت ہو گیا جبکہ قانون وراثت آ گیا اب وہ آیت آئیے کہ جو بہت بڑی حکمت کی آیت ہے جس کا حوالہ اس سے پہلے بھی میں نے کبھی دیا ہے ان لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوءَ جہالت اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی برا حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں سما يَتُوبُونَ توبول پھر فوراً توبہ یعنی اگر ایمان اندر ہے تو کسی وقت ایسا تو ہو گیا کہ کوئی خارجی اثرات اتنے امپورٹنٹ ہو گئے یا نفس کے اندر حجان ایسا ہو گیا کہ آدمی کنٹرول نہیں کر سکا لیکن جیسے ہی اس کے بعد ہوش میں آئے گا اس پر شدید پچھتاوا شدید ندامت تاریخ ہو جائے گی تو اس کے لیے یہ کہ وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا فولا کا یتوب الغ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا وکال اللہ علیم الحکیم اللّہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے لوبت النجین یا ملون ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا کہ جو اپنی برائی حرکتیں کرتے رہے حرام خوریاں کرتے رہے زندگی بھر ایش لڑاتے رہے ولندین یموتون حتا یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جا چکا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ نہیں ولنگین یمو تو وہ اسی پر خیاس کر لیجیے جو مری بھی گئے کافی کو کی حالت میں ان کی توبہ کا کوئی سوال ہی نہیں الاقاع لہوم عذاب نلیما ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے